صلی اللہ <سؤال> علّہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خلاً گرامین برادران سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دار خطاب دعوشری میں سے ہے درخت نمبر آج جو ہے چھ سو تیس ابلک دو سو بہتر چھ سو تیس روس لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو بہتر اوراد فتح کے شرح میں دو سو اور ابی آبا فتح منصما الحسنہ میں سے اس مقدس جو ہے یا متقبر جو بارہواں اس مقدس بارہواں نمبر ہے یا مت کے بارے میں ہے اس کے لغوی بزی اور یا متکبر جو ہے اس کے معنی مفہوم بیان ہو گئے اس کے بعد ایک اور عنوان جو ہے المتکبر اور اللہ کی کیبریائی قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن باغ کے میں اور ساتھ ہی جو ہے سنت رسول اللہ میں اور ہم مسلمانوں کو جو عمل عبادات دیا ہے دعاؤں کی صورت میں ناموں کی صورت میں اس میں ہمیں اللہ کی کیبریائی کو سمجھانے کے لیے اس کو اچھی طرح ذہن میں بڑھانے کے لیے کہ اللہ ہی ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے اس کے اور ہر چیز سے اس کی عظمت ہر چیز کے عظمت سے بالاتر ہے اور اللہ کے عظمت و کبریائی آزم الخر حسین حسر مادون اللہ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ جی ساک کے ذیل و دماغ میں اللہ ہر چیز سے بالاتر ہو عظیم ہو اس کی کبریائی کا ادراک ہو تو معتو اللہ اس کی نظر میں حقیق ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے عظیم چیز کو حقیر چیز کے حصول کے لیے قربان نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ حقیر کو اس عظیم چیز ذات کے رضا رضامندی کے حصول میں ہمیشہ اس میں قربان کرے گا لہٰذا کبریائی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہماری عمل عبادتوں میں حالوں کو کل اور پرسوں کی درسوں میں بتایا ہاں جی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تکرار کیا تجزیہات نظارہ میں کتنی دفعہ تقریر کیا عید کی تقبیرات میں اللہ اکبر کتنی دفعہ تقریر کیا آزان میں کتنی دفعہ تکرار ہوا اللہ اکبر اور اقامت میں کتنی دفعہ تقریر ہوا تکرار ہوا یہ سب اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں سمجھانے کے کی مندر کیا ہے اللہ ہی ہر چیز سے بزرو کو ہے اللہ ہی کی کھیبیائی جو ہے ہر, ہر شے کی سے بزرگوں برتر ہے اللہ ہی حرشت سے اس کی عظمت جو ہے بالتر ہے اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کی عظمت اور کبرائی کو سمجھانے کے لیے اسی سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں کو دو درس اس سے پہلے دو چکا ہوں اور درس تو اسی سلسلے میں اللہ کی کبرائی کو سمجھاتے ہوئے یہاں پہنچا اس کے در میں کہ کاش اگر آج امت مسلمہ خاص طور پر حکام اسلامی مسلمان بادشاہان مسلمان سربراہان فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وغیرہ ملک کے صدر وزیراعظم اعظم یہ جو ایک قوم کو ایک ملک کو ایک سلطنت کو چلاتے ہیں یہ لوگ جو ہیں کاش اگر آج امت مسلمات جو ہیں خاص طور پر پر امت خاص طور پر حکام اسلامی اللہ کی اس عظمت واقع آئی اور صرف اللہ کے سوا ہاں صرف اللہ کے سوا جو سوا جو ہے صرف اللہ کے سوا ہر پاور جو ہے صرف اللہ ہی صرف اللہ ہی جو ہے سپر پاور صرف اللہ ہی جو ہے سپر پاور ہونے کا صرف اللہ ہی سپر جو ہے پاور ہونے پر سچا یقین کر لیتے اسلامی حکام جو ہے حالیہ کاش اگر امت مسلم خاص طور پر حکام اسلام جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی نظام مملکت کے باغ دوڑ ہے وہ جو اللہ کی اس عظمت و کیبرائی اور صرف اللہ کے صبح سپر پاور ہونے پر صرف یعنی اللہ اللہ ہی اللہ کے صرف اللہ ہی جو ہے صرف اللہ کے سپر پاور ہونے پر اللہ کی کیبریائی کا عظمت کریں اللہ کی عظمت و کیبریائی اور صرف اللہ کے سپر پاور ہونے پر سچا یقین کل اتہاج کے مسلمان حکام اور پورے امت تو وہ اس دور کے کسی بھی غیر مسلم طاقتوں اور حکومتوں سے مرعوب نہ ہوتے ہاں جی آج کل کے کسی بھی غیر مسلم حکومتوں سے جو طاقتوں سے مرعوب نہ ہوتے اور نہیں ان کے غلام بن جاتے ہاں جی اسرائیل جو ہے ہاں جی دشمن عضلی اسرائیل جو کہ دشمن عضلی اسلام بیت المقدمت پر حملہ کر کے مسلمانوں کو بے در قتل کر رہے ہیں اور قبلِ اول کی بے حرمتی کر رہے ہیں لوگ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں آ کے ان کو مار رہے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آ کے مار رہے ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں چین ایک مسلمان حکمرانوں اور ممالک کے علاوہ سب خاموش ہیں خصوصاً عرب ممالک بالکل خاموش ہیں بلکہ وہ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کیوریائی عظمت کو درخی نہیں کیا ایمان ہے کہ اللہ جی سب بزرگ و بہتر ہے اللہ کی امداد پہ ایمان ہے اللہ کے سپر پاور ہونے پر ایمان نہیں اللہ کی کوریائی اور عظمت پر ایمان نہیں اس وجہ سے اسرائیل جیسے جو ہے ایک حخیر ملک سے کمزور ہاں ان کے پاس ہی ہے ایٹمی اسلحیت اسلحی میں لیکن افراد قوت تو مسلمانوں کے پاس ہے ایمانی قوت تو مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے اللہ نے بھی جہاں بھی مدد کی ایمانی قوت کی بنیاد پر مسلمانوں کو مدد کیا ہے تو جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کیویائی اور کیبیائی وازمت کو درخت نہیں کیا سمجھایا نہیں اور نمازوں میں اللہ اکبر صرف لق اللہ اللہ کا لسانی کے سوا کچھ نہیں اللہ مسلمانوں پر علام کرے یہ تو جو میرے درج دل تھا حج جیسے ابھی اس بار موسم حج ہے حج جیسی عظیم جو ہے اجتماع ہے مسلمانوں کی لاکھوں کے دیداد میں ہاں جی لیکن اس اس حج سے کفار کو کوئی پریشر نہیں ہوتی اسرائیل جیسے خبیص اسلام دشمن امریکہ جیسے اسلام دشمن ممالک پر اس کا کوئی امپریشن نہیں ہے کوئی اثر نہیں کیوں نہیں حالانکہ اس میں سب سے زیادہ اللہ اکبر کی تصویر اسی حج کے عملیات میں جاتے ہیں ایام حج میں تو تقبیر ہی تو پڑھی جاتی ہے ہر مقام پہ لیکن حاجی کا وضفائی تقبیر ہے لیکن اس تقبیر حدشی سے بزرگ و برتر ہونے کو سمجھایا مسلمان سب مل کر اس تصویر کو پڑھتے ہیں اج کے عیام میں مخصوص لباس میں مخصوص مقامات پر جا کر لیکن اس کا کفار پر کوئی اثر نہیں کیوں اس لیے کہ مسلمان اس تکبیر ان تکبیرات کو صرف لغلقی لسانی کی صورت میں پڑھ رہے ہیں خصوصاً حکمران حصن عرب ممالک کے حکمران اس وجہ سے جو ہے ہماری اس اللہ اکبر کے اندر کوئی جان نہیں کوئی جان نہیں ہم صرف زبان کے حد تک پڑھتے ہیں اس کے روح سے ہم بے خبر ہیں اس کے روح سے اس کے رخ کے اللہ اکبر کی عظمت پر ایمان نہیں ہے پختہ یقین نہیں ہے اس وجہ سے اس کا وفار پر کوئی امپریشن نہیں پڑتا اس عظیم اجتماع سے عثمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے عثمان حکمرانوں کو وہاں ایک کھانف نہیں ہوتی ہے مسلمان حکرانوں کو عسلمان ممالک کے علماء کا کوئی وہاں پر جو ہے اجتماع نہیں ہوتی ہے تاکہ ہمارے آپس کے اخرافات کو ختم کریں امت بننے کے لیے وہاں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتے ایک دوسرے کو برداشت کے لیے وہاں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتے بلکہ سعودیہ عرب کے ملک کی طرف سے تو ایسے اجتماعات پر پابندی ہے خدا پناہ سنانوں سے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی جو ہے اگر دوسروں کے ایجنڈ ہیں اس وجہ سے مسلم کو قوت ملنے والی وہاں پر کوئی پلانے نہ خود کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے بسر وہ ظاہری عمل جو فر میں آیا ہے وہ ایک کر کے آ جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کو کے اجتماع کو اسلام کے قوت کو اسلام کے اندر جو فقہ واریت ہے اس کو ختم کرنے میں حج جیسے عظیم عمل سے کوئی فائدہ نہیں لیتے اسلامی ممالک کے یعنی ہاں جی بہت سے ممالک میں کتنی غربت ہے فخر و فخر مشکلات ہیں بیچاروں کے لیے مہنگائی ہیں اس کے حل کے لیے وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی وہاں کوئی مشورہ نہیں ہے کوئی مذاکرہ نہیں ہے عثمانوں کو پریشانیوں سے نکلنے کے لیے قازیم قوت بنانے کے لیے کوئی مشورہ نہیں کوئی میٹنگ نہیں کوئی پروگرام نہیں اور نہ خود بناتے ہیں یا رب سجارہ وغیرہ جو ہے نہ دوسروں کو ایسے پروگرام کرنے دیتے جو مہلچ اسلام دوست ممالک ہے ان کو کرنے نہیں دیتا تو پھر اس اللہ اکبر کا لقلاقہ لگ انسانی کے سوا کیا ہے لہذا اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں اس کے معنی کا دہیان رکھے ہاں جی خود اپنا بھی جائزہ لیں کہ میرے دل میں بار بار بار بار کے اس ذکر کے تگرا سے اس ذات عالی کی بڑائی کس درجہ بیٹھی ہے میرے دل میں اور کوشش اس بات کی کرے کہ سارے انسانوں کے دلوں میں ایک اللہ کے کیویائی بیٹھ جائے اللہ کے سوا سب کے سب چھوٹے ہیں اور وہ ہی سب سے بڑا ہے آپس کی ظاہری و مادی ترقی کی خبر سے دل مرعوب نہ ہو اور یہ دولت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب بار بار اللہ کے بڑے ہونے کا زبان و دل سے اقرار کرتا رہے اس کے کبریائے کا اقرار کرتا رہے اس کے عظمت کا اغرار کرتا رہے سنا جائے سوچا جائے ماں باپ گھروں میں بچوں سے گفتگو کے دوران ساری محلو کے چھوٹے ہونے اور اللہ کے بڑے ہونے کو وقتاً بوقتاً سمجھاتے رہے اور ان بچوں سے بھی اللہ کی بڑائی کے بول بلوائیں اور بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ بچے بھی اپنے مدرسے اور اسکول میں اللہ کی بڑائی بولیں اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے بندے کے صلی اللہ اکبر اللہ سے بندے نصیب ہے کہ جب اسے حق علیہ کی یہ بزرگی معلوم ہوئی پر ایمان ہوا تو آپ اسے چاہے کہ وہ خود خواہشات نفسانی کی طرف میلان اور لذاتِ شاہوانی کے رغبر سے پرہیز کریں کیونکہ ان چیزوں کی طرف رغبت کرنا جانوروں کا کام ہے جو باطن کو حق سے باز رکھے گا باطن کو اللہ سے باز رکھے گا روکے رکھے گا اور حق تعلیٰ کی طرف پہنچنے کے علاوہ ہر چیز کو حقیر جاننا اور توازن و تزلزل کا کا طریقہ جو ہے تواز و کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اللہ کے حضور میں اللہ کے حضور میں کمال حاجی کے ساتھ انسان حاضر ہو جائے اور اپنی ذات سے تقبر کے تمام دعووں کو ظائل کرنا چاہیے تاکہ نفس صاف ہو اور اس میں اللہ کی محبت جاگ ہو نفس صاف حس اللہ کی محبت جاگ ہو اور اس طرح نفس کا اختیار باقی رہے اور نہ غیر اللہ کے ساتھ کوئی قرار و دوستی بلکہ صرف اور صرف اللہ کی کبریائی وزمت آپ کے دل و دماغ میں راسک ہو یہ تو جیحات کتاب خصوصیت آسمان حسنہ سبن نمبر ایک سو چوالیس پینتالیس سے خلاصہ ہے سیم ٹو سیم نہ کرنے کے میں نے اس سے خلاصہ آپ لوگوں تک پہنچا پہنچایا اور اس بحث کا جو ہے المتکر اللہ کی قبیائی قرآن و سنت میں اس بحث کا خلاص ہے ان شاء کل کے درخت میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا تو ہمیں جو ہے اللہ کی, کی مسلمانوں کا اگر دیکھا جائے تو کمزوری اور دہ و ناتوانی اللہ کی قبیائی پہ اس کی عظمت پہ اس کا ہر چیز سے بزرگ و برتر ہونے پہ اس کا علاق الشین قدیر ہونے پہ اس کا بھی کل شین علیم ہونے پہ اس کا جو ہے اس کی قدرت لایا دن حاپ معرفت نہیں ہے اس پر یقین نہیں ہے مسلمانوں کو خاص طور پر عمرانوں کو اس وجہ سے ہم دشمنوں سے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جراض نہیں کرتے آج کے مسلمان عمران چند ایک کے علاوہ کیوں کیونکہ انہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہند سے ڈرتے ہیں معمولی سے جو ہے کہیں جنگ و جدال کا خطرہ ہو جائے خود کی حکومت کو تو فوراً امریکہ کو بلاتے ہیں فوراً غیر مسلم قوتوں سے مدد مانتے ہیں مسلمانوں سے بھی مدد نہیں مانتے ان سے مانتے ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کون سی توحید ہے توحید ہے کون سی جو ہے ایمان ہے اللہ پر تو ایمان نہیں ہے جب کہ آپ ساقاب بیاہ کے اس میں دیکھ لیں ہاں جی ان کے جو ہے جماعتوں میں جب اومین ہوتے تھے ان کی زبان پر اقرار یہی ہے دشمن بہت طاقتور ہزاروں کی تعداد میں ادھر سنگڑوں میں بھی نہیں ہیں لیکن اس دشمن کے مقابلے میں کس قوت ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے ان کی کلام کو وین علم کمنفیت قلی رتن اللہ وہ مومن دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کتنی دفعہ جو چھوٹی گروہ کو اللہ نے بڑی جماعت پر بڑی لشکر پر اللہ نے فتح دیا کامیاب کے اس پر فتح دیا دشمن کو مغلوب کیا ان کو مومنوں کو فتح دیا بجن اللہ اللہ کے دن سے اور وہ حضن اللہ حسب اللّہ ونوکنی ونشر کہہ کر میدان میں کود کرتے تھے اور اللہ ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ پر پورا پورا بھروسہ کر کے میدان میں اترتے تھے اور اللہ ان کی پوری پوری مدد کرتے تھے لیکن آج کے جو ہے حکمرانوں کو خاص طور پر امت کو عام طور پر جو ہے خدا کی کبریائی پر ایمان ایمانی عظمت پر ایمان ایمانی اس کا ہر شعر سے بزرگ و برتر ہونے پر ایمان ایمانی لہٰذا فلاں ملک ہے ہاں فلاں ملک سپر پاور ہے اس سے معروف ہے فلاں ملک سے اگر ہمارے تعلقات خراب ہو جائے تو ہم یہ ہو جائیں گے سو ہو جائیں گے اور اس طرح جو ہے ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود غیر مسلم قوتوں کے سامنے سب تسلیم ہم ہو کے ہاں جی ان کے ہر بات پر لبے کہتے ہیں اور اپنا کہیں بھی کوئی ایمانی قوت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہاں جی بدباختی مسلمان ملک پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ایسے لوگ قمرانی پہ بیٹھے ہوئے جن کو سنیٹ جیسی بڑی قومی جو ہے قانون ساز کے ماحول مسجد میں قومی اسمبلی جیسے ہاں جی مرکزی جو ہے اس مجلس میں بھی سورہ اخلاص جو ہر مسلمان بچے کو یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس کے معنی تو بہت دور کی بات ہے اللہ اور کے و شمد کے اس کا ایماند بوجھ بہت کے اس کے لفظ دید لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے کتنے شرم کی بات ہے ایسے لوگ آگے مسلمانوں کے تعطرات پہ قابض ہو چکا ہوا ہے ایسے لوگ مسلمانوں پر حکمران بنا ہوا ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے لو تو یہی تو کریں گے انہیں خدا کا کیا حوق ہے انہیں اسلام کا کیا حوق ہے انہیں مسلمانوں کے کیا فکر ہے انہیں غریب عوام کا کیا فکر ہے انہیں انہی اللہ کی قبرائی پر تو بوجھ ایک چھوٹی سی صورت ان کو لفظ پڑھنے نہیں آتی سلام سے وہ اتنا نابلط ہے تو خدا کی انہیں کیا معلومات ہوگی خدا کی کیبیائی کہ کی کیا معلومات ہوگا لہٰذا دنیا کو حکی سامنے سر تحلیم خام اور اپنی عوام کو منگئی کے چکی میں پیس رہے ہیں اور انہیں ذرا سا اس کا خوف نہیں ہے صرف اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ بعد میں آنے والے الیکشن میں ہاں جی وہ کامیاب ہو جائے اس لیے عوام پسے تو پیسنے دیں مریں تو مرنے دیں یعنی کیوں اس کہ خدا کی کھویائی پر ایمان نہیں اس کی عظمت پر ایمان نہیں اس لیے جو ہے اللہ کی بندوں پر کتنے ظلم ستم ہوا رکھتے ہیں اور ان بچاروں کی زندگی کو تکلیف اور حقیقت میں حاصل تکلیف تو خود کے لئے جہاں اپنے لیے جانم میں غلط خود اللہ تمام عثمانوں پر رہا ہوں.